ہاں اگر اصل میں اگر اس طرح لوگوں کے سے ولایت تقسیم ہونے لگ جائے تو بغیر ولی کے تو کوئی آدمی بھی نہیں بچے گا کیا خیال ہے سارے ولی بن جائیں اگر لوگوں کے پاس ڈگریاں ہوں تو یہ جب چاہیں گے کسی کو ولی بنا دیں جب چاہیں گے ولایت سلب کر لیں گے یہ من جانی ولہ ہے سمجھ گئے نا اس میں یوں ہے عقیدے کا مسئلہ ہمارے کہ نبوت جو ہے نا یہ کسبی اور وہ بھی نہیں یعنی قسم مطلب یہ کہ کوئی آدمی عبادت کرنے کے بعد نبوت کا منصب حاصل کر لے یہ کس کہتے ہیں نا محنت کو کسبی نہیں ٹھیک ہے نا یہ وہ بھی باقی ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے یہ منصب ملتا ہے نبوت کا اور ولات کا منصب کیا ہے ولات کا منصب یہ کہ آدمی نمازیں پڑے روزہ رکھے حضور سلاۃ و سلام کی تات اور فرما برداری کرے بتدری جی مراحل کے بعد میں اللہ تبارک کب تعلیٰ کا وہ بن جاتا جیسا فرما اللہ اولیا اللہ خبردار اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دوست ہیں ان کو کوئی خوف اور کوئی حضن نہیں ہوگا اچھا اس کا معیار کیا ہے اللہ ددین آمن وہ وہ لوگ جو ہیں ایمان والے ہوتے ہیں اور صاحب تقویٰ ہوتے ہیں اعلی حضر فاضل بریلوی سے پوچھا گیا ولایت تو بہت دور کی بات ہے فتح و افریقہ میں یہ سوال کا جواب موجود ہے. کہ ایک کامل شیخ یعنی ہم کس کے ہاتھ پہ بیٹھ کامل شیخ کیا فرما اس میں چار شرطوں کا پایا جانا ضروری وہ چار شرطیں کیا ہیں ایک تو صحیح العقیدہ مسلمان ٹھیک دوسرا اتنا علم ہو کہ کوئی اگر اس سے مسئلہ پوچھے تو بغیر کسی کے مدد کے قرآن و سنت میں تلاش کر کے وہ مسئلہ بتا دے اتنا علم صاحب تقوا پرہیزگار ہو پکا نمازی ہو روزہ ہر چیز میں دیندار تین چیزیں چوتھی چیز یہ ہے کہ جس کا سلسلہ اتصال کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام تک پہنچ جائے اتصال مطلب ملنے کے بعد کیسے جیسے ہم ہمارے شہر ان کے شہر ان کے شہر ان کے شہر سلسلہ ایسے چلتا ہوا حضرت علی سے یا صدیق اکبر سے یا نبی کریم علیہ السلام تک مل جائے تو یہ اس کو کہتے ہیں اتصال یعنی ایک دوسرے سلسلہ ملتا ہوا جائے اسی وجہ آپ دیکھیے کہ جو مسلمہ مشائق ان کا پورا سلسلہ آپ کو ہوگا یہ کس کے مورید اور وہ کس کے مریت وہ کس کے مریت پوجا شدرہ جو ہے وہ الحمدللہ موجود ہوتا جس سے پتا لگ جائے کہ اس کا سلسلہ جو ہے وہ اتصال کے ساتھ جو ہے اور منقطع نہیں اگر کہیں بھی یہ کڑی ٹوٹ گئی تو وہ بیت کرنے کے لائق نہیں یا اسی طریقے سے مجذوب ہے جس کو ہوش نہیں ہوتا وہ بھی کسی کو نہ بید کرتا ہے نہ وہ کسی کو خلافت دیتا جیسے بابا تاج نے رحمت اللہ ناگپور کے تھے وہ مجذوب تھے لوگ کہتے ہیں وہ فلان صاحب ان کے خلیفہ تاجی سلسلہ بھی چل گیا ناقابل فہم اس لیے کہ مجذوب تو کسی کو بیت ہی نہیں کرتا تو سلسلہ کیسے چلے گا وہ جب بیت نہیں کرے تو کسی کو خلافت بھی نہیں دے گا تو کیسے سلسلہ چلے گا تو یہ ہے ہر ایک کونا اللہ کے ولی آپ کو دینے لگے اللہ کے ولی ولایت کیا کوئی آسان کام اللہ اکبر یہ بہت عرصے کے بعد اللہ تبارک و فرماتا تو عطا فرماتا جی جناب اور کوئی رہ گیا کوئی انسان